آج کے لیے آئے ہوئے لوگ مکہ میں رہتے ہوئے کیا ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں سنت سے وضاحت کر دیں گیارہ سوال کا جواب تو دے چکا ہوں سب تفصیل کے ساتھ نبی علیہ سعد اسلام نے ٹوٹل کتنے عمرے کیے تھے جی چار, چار. اور یہ چار عمرے آپ نے کون سے سفر میں کیے تھے جی مستقل. چار عمرے بھائی کہہ رہے ہیں چار سفروں میں کیے آپ نے کوئی ایک بھی ایسا سبر نہیں ہے جس سبر میں آپ نے دو عمرے کیے ہوں. یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ یہاں سے عمرے کے لیے گئے ہو مکہ اور پھر مکہ میں رہ کے تین چار عمرے اور کر لیے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی بھی گودیا صاحب ایسا کبھی بھی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوا. ہوا اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے صحابہ کے سے کہا ہو کہ بھائی تم مدینہ سے آئے ہو سات دن کا سفر کر کے آئے ہو اونٹنی میں بیٹھ کر آئے ہو اتنی مشقت برداشت کر کے آئے ہو اب مکہ میں رہ کے تنیم وغیرہ سے چار پانچ عمرے اور کرنا چاہو تو کر سکتے ہو ایسا کبھی نہیں ہو اس لیے میرے بھائی سننا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لیں آپ پاکستان انڈیا سے مکہ میں آئے عمرہ کر لیا آپ نے ابھی آپ مدینہ آئے ہیں مدینہ سے پھر مکہ جا رہے ہیں مدینہ کے مکاس سے نیت کر کے پھر آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے مکہ سے تیف چلے گئے تو تیف کے مکاس سے مکہ واپس آتے ہوئے پھر عمرہ کر رہے ہیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر مکہ کے دائیں بائیں سے حدود حرم سے باہر نکل کر عمرے کرنا ان لوگوں کے لیے جو بیرون مکہ سے آئے ہیں میرے بھائی یہ نبی علی اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس کی بجائے آپ کیا کریں آپ بیت اللہ کا بار بار طواف کریں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سات چکر, چکر, چکر, امام امام چکر لگائے اور پھر دو رکھتے ہیں ادا کریں اس کا یہ عمل ایسے ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا ہے اور فرما مزید فرمایا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب بھی آپ کا قدم زمین پہ لگے گا اٹھے گا لگے گا اٹھے گا لگے گا, گا،, لگے گا، ہر قدم کے بدلے میں دس نکیاں ملیں گی دس درجات دس درجات بلند ہوں گے اور دس گناہ معاف ہوں گے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ طواف کے بعد جو دو رختیں آپ ادا کریں گے تو مسجد آرام کی دو رختیں دیگر مساجد کی ایک لاکھ دو رختوں سے بہتر تو یہ کام میرے بھائی آپ بار بار کرتے رہیں بھائی کہتے ہیں عمرے کے دوران جو آخری اور نواں اسلام کیا جاتا ہے یہ کس جگہ سے کیا جانا چاہیے متاب میں ہی یا سفا پر جا کر میرے بھائی یہ متاف میں ہوگا یہ نوا اسلام جو آپ نے کرنا ہے طواف کی تو رقم کے بعد صفا مروا کی صحیح سے پہلے یہ متاف میں ہی ہوگا اگر ممکن ہو تو اگر ممکن نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مسجد حرام میں جو نفل نمازیں پڑھیں گے ان کا ثواب بھی ایک لاکھ آگ کا ہے جی ہاں مسجد حرام کی کوئی بھی نماز دیگر مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے فرض نماز دیگر مساجد کی ایک لاکھ فرض نمازوں سے بہتر ہے نفل نماز دیگر مساجد کی ایک لاکھ نفل نمازوں سے بہتر ہے اور مشر علام کی نفل نماز گھر کی نماز سے بہتر نہیں ہے یہ مسجد کا مقابلہ مسجد سے ہو رہا ہے ورنہ نفل نمازیں گھر میں زیادہ زیادہ افضل بہتر ہیں نفل نمازیں کہاں بہتر ہیں گھر میں نبی علی اسلام کے پاس عظیم مسجد نبوی تھی اس کے باوجود صحابہ کے سے کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھو گھر میں افضل ہے نفل نماز کون سی نمازیں غربت جی ہاں کا مطلب ہے خوشی عید میلاد النبی عید فطر عید الاضحی پر تین عیدیں ہیں اور ہمیں خوشی کرنی چاہیے میرے لیے دعا کریں آپ کے لیے دعا کروں تین عیدیں بتا لیں اور آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو ہدایت دے کیوں جی نبی چھوڑ گئے تھے کہ نہیں پورا کس قدر مکمل کیا تھا آپ نے 90 فیصد کے 95 فیصد جب 100 فیصد مکمل آپ دین کر کے گئے ہیں تو پھر یہ ہم مختلف چیزیں اس دین میں کیوں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے جی شب منانی چاہیے کوئی کہتا ہے عید ملاد النبی کوئی کہتا ہے بائیش رجب کوئی دس محرم کو بطور ماتم اور گھوڑے نکالنا چاہتا ہے یہ نئی نئی چیزیں میرے بھائی دین کا حصہ نہیں بن سکیں گی یہ دین ویسا رہے گا جیسے اللہ کے رسول دے کر گئے تو یہ نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش چھوڑ دیں. وہ دین کافی اور ہے جس پہ صحابہ عمل کرتے رہے اور جو نبی السلام ہمیں دے کر گئے استباع پہلے تین چکروں میں کرنا چاہیے تو کے ساتوں چکروں میں استباع کسے کہتے ہیں دائیںندے دائیں کو, دائیں دائیں دائیں دائیں کو ننگا رکھنا اس کا نام ہے استبا جناب بن رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی علیہ السلام نے استبا کیا طواف کیا اور آپ استباع کی ہاتھ میں تھے یا بن امیا کہتے ہیں آپ نے طواف کیا کس حاصل میں کیا استباع. طاف کتنے چکروں, چکروں کو کہتے ہیں تو ساتوں چکروں میں آپ کا دیا کندا ننگا ہوگا یہ تو لباس پہنا ہوگا کمیز پہنی ہوگی کوئی نہیں یہ وہی سوال جس کا جواب دے چکا ہوں بار بار عمرہ کرنا مکہ سے بڑے اور چھوٹے عمرے سے کیا مراد ہے ہاں جی چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ سے کیا مراد ہے جی مر جہ رہا چھوٹے عمرے بھی آپ نے کی ہے سارے بڑے کیے ہیں ہم نے تو ایک کیا ہے جی چھوٹا ہے بڑا یہ نہیں جی تو پتا میرے بھائی چھوٹے اور بڑے عمرے کی تقسیم وہ لوگ کرتے ہیں جو ان معاملات میں نبی صدیق کے بارے میں بتا دیں کتنے چھوٹے عمرے کیے تھے جناب عمر نے جناب عثمان نے جناب علی نہیں. تو میرے بھائی ان چکروں سے باہر نکلے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تنیم اور ایسا مسجد کے عمرے کی صورتحال کیا ہے یہ بھائی کا اسی بارے میں سوال ہے اس کنویں کا بیان کریں جس کا پانی کڑوا تھا اور